حضرت صاحب زیر ناف بال اگر نہ کاٹے جائیں تو کیا حکم ہے اور کتنے بڑے بال ہو جائیں تو ان کا صاف کرنا ضروری ہے اور کیا بغل کے بالوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے اس بارے میں بتا دیجیے جزاکرہ خیر جی میں کل بھائی اور منیل بھائی غیر ضروری بال جو ہیں ان کو اکیس دن تک علیحدہ کر دینا چاہیے اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو ملت ادرا ہو یہ جو بس سمتیں بنائی گئی انہیں یہ بھی اسی طریقے سے ناخوان ہیں اور غیر ضروری بائیں جو ہیں ان کو اکیس دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی گھر میں نہیں ہے یا کوئی کو چونکہ مسافر ہوتے تھے پیدل ہوتے تھے تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے تو اب زیادہ سے زیادہ اکیس دن جو ان کو گریب والوں کو اکیس دن کے اندر اندر ان کو جسم سے علیحدہ کر دینا چاہیے